پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا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 اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر عام ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وكذلك نفصل الایات ولتستبين سبيل المجرمين اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے قل اننی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قلنا نتبع اهواءکم قد انا من اے نبی کہہ دیجیے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہہ دیجیے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا اس صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف ابتدا میں اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے اس لیے یہی چیز رواسائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے اور جن پر ان کا بس چلتا انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کے احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا لوکین سبکون علیہ <إِلَيه> اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے یعنی ان کے ضوافہ کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے پھر یعنی اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک ٹھاٹھ باٹھ اور رئیسانہ کر و فر وغیرہ نہیں دیکھتا وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا جس طرح حدیث میں آتا ہے ان اللہ علیہم غلصم الم علیکم ولاکن غلقلوبملیکم بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چونسٹھ و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے پھر یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں پھر اور انہیں خوشخبری دیں کہ تفضل و احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا ان نہ رحمتی تغلب و غب صحیح بخاری حدیث نمبر 7404 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر دو مطلب میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے پھر اس میں بھی اہل ایمان کے لئے بشارت ہے کیونکہ انہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بے بیت تے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں گناہ پر اصرار اور دوام اور توبے و انامبت سے اعراض نہیں کرتے یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے اللہ تعالی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھوٹتا جسے وہ جانتا نہ ہو اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو وهو يتوفاكم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو پھر دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف مراد و شریعت ہے جو وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے پھر تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت یا قذب کا پتہ چل جائے تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مہلت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو پھر یقص قصَ سے ہے یعنی یقص قصص الحق حق کا مطلب حق باتیں بیان کرتا یا بتلاتا ہے یا قص ہو مطلب کسی کے پیچھے لگنا پیروی کرنا سے ہے یا یعنی یہ الحق فیمہ یقم و بھی مطلب اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے بہوال فتح القدیر پھر یعنی اگر اللہ تعالی میرے طلب کرنے پر فورن عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالی میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا لیکن یہ معاملہ چونکہ کلی یتن اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اس لیے مجھے اس کا اختیار بالکل نہیں ہے کہ میں عذاب فوراً نازل کر دوں یا میری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو جائے ضروری وضاحت حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا بحال صحیح البخاری حدیث نمبر 3231 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1795 یہ حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ بظاہر بظاہر معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے جبکہ اس حدیث میں مشرقین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایزا دہی کی وجہ سے ان کی ایزا دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسلوں میں سے مسلمانوں کے پیدا ہونے کی امید ظاہر فرمائی اس لیے ان کے لیے عذاب پسند نہیں فرمایا پھر کتاب و مبین مطلب واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں اس لیے کفار و مشرقین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاطی الغیب مفاط الغیب پانچ ہیں قیامت کا علم بارش کا نظول رحم مادر میں پلنے والا بچہ آئندہ کل میں پیش آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر چار سو ستائیس پھر یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ عمران کی آیت نمبر پچپن کا ہاشیہ پھر یعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر لیتا ہے پھر یعنی یہ سلسلہ شب و روز اور وفات اصغر سے ہم کنار ہو کر ہم کنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کا معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا پھر یعنی پھر قیامت والے دن تمہارے زندگی بھر کے سارے عمل تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْ اذا جاء احدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ مطلب فرشتے بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو تمہارے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَى له الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے خبردار فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ تَدْعُونَهُ تَضَرُعًا وَخُفِّيَةً اے نبی کہہ دیجیے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے تم اسے آجزی کرتے ہوئے اور رازداری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے قل اللہ, منها ومن كل ثم آنتم دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو کہہ دیجیے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو وہ دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اپنے اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح ال میں اور اگر بد ہوتا ہے تو سجین میں بھیج دیتا ہے پھر آیت میں ردو لوٹائے جائیں گے کا مرجے بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے یعنی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں اور بعض نے اس کا مرجۂ تمام لوگوں کو بنایا ہے یعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے پیش کیے جائیں گے مطلب اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتے کو رسل جمع کے سیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اللہ فسحی نموتی ہے اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور اس کی نسبت ایک فرشتے مطلب ملک الموت کی طرف بھی کی گئی ہے -uh -e کہ دو تمہاری روحیں وہ فرشتہ فرشت موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اسی طرح نساء آیت نمبر ستانوے اور سورہ انعام آیت نمبر ترانوے میں بھی ہے اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل عامر مطلب حکم دینے والا بلکہ فائل حقیقی ہے متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہیں وہ رگوں شریانوں پٹھوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت کی طرف نسبت کے معنی یہ ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے بحوال تفسیر روح المعانی پانچویں جلد صفحہ نمبر 256 حافظ ابن کثیر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہما اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت سے اور مسند احمد جلد نمبر 4 صفہ نمبر 287 میں حضرت برائے اعظم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں جمع کے سیغے میں ان کا ذکر ہے تو اس کے عوان و انصار ہیں اور بعض آثار میں ملک الموت کا نام اسرائیل بتایا گیا ہے بحوال تفسیر ابن کثیر لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کی اسناعت کو محل نظر قرار دیا ہے دیکھیے تعلیقات علی علعقیدت الطحاویہ پھر یعنی آسمان سے جیسے بارش کی کثرت ہوا اور پتھروں کے ذریعے سے عذاب یا عمرا و حکام کی طرف سے ظلم و ستم پھر جیسے دھسایا جانا طوفانی سیلاب جس میں سب کچھ غرق ہو جائے یا مراد ہے ماتحتوں غلاموں اور نوکروں چاکروں کی طرف سے عذاب کے وہ بد دیانت اور خائن ہو جائیں یل بسکم اے یخلق امرکم تمہارے معاملے کو خلط ملط یا مشتبہ کر دے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹھ جاؤ و یوزیک اے یخ الباع کم بعد فتوزیقہ کلطعفۃ العقرا فتقہ کلوطعفۃ العقرا الم الحربی تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرے اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے بہوال عیسر و تفاثیر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کیں پہلی میری امت غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ کی جائے دوسری کہتے عام کے ذریعے سے اس کی تباہی نہ ہو تیسری آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں قبول فرمانی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نوے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں امت محمدیہ میں اختلاف و انشکاق واقع ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے اعراض ہوگا جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں فلان سنت اللہ سنت اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُقُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالکہ وہ حق ہے کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُّونَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر ایک خبر کا مقرر وقت ہے یا ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے وا اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما يونسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری ایتوں پر نقطہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو اپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشہول ہو جائیں اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ من حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِئِمْ وَلَكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری گاری اختیار کرتے ہیں اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیز اختیار کریں ادریا <تصفيق> وذكر به أن تبسل نفس بِمَا كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف بی ہی کا مرج قرآن ہے یا عذاب بہوال فتح القدیر یعنی مجھے اس امر کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کے رستے پر لگا کر ہی چھوڑوں بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے بس اسی کے بعد جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے پھر آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے سورہ نساء آیت نمبر ایک میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو عملا ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو یا اہل بدعت و اہل ذیق اپنی تعویلات رقیکہ اور توجیات ثقیفہ کے ذریعے سے آیاتِ الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلم حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے پھر حسابہم کا تعلق آیات الہی کا استحزاء کرنے والوں سے ہے یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو استحزا بھی آیات اللہ کا جو گناہ ہے استحزا کرنے والوں کو ملے گا وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے پھر یعنی اجتناب و علیحدگی کے باوجود واض نصیحت اور امر بالمعروف اور نہیں آنے المنکر کا فریضہ حت تلمقدور ادا کرتے رہیں شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں پھر تب صلاح علی اللہ تب کے اصل معنی تو منع کے ہیں اسی سے ہے شجاع باسلن لیکن یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں تسلمہ سونپ دیے جائے دوسرا مطلب تف مطلب رسوا کر دیا جائے تیسرا تو آقدہ مطلب مواخذہ کیا جائے چوتھا تجازہ مطلب بدلہ دیا جائے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آ جائے ان تمام مفاہیم کو ترجمے میں ہلاک نہ کیا جائے سے تعبیر کیا گیا ہے پھر دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضے دے کر جھوٹ مطلب چھوٹ جاتا ہے لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لے نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں جو انہیں عذاب الٰہی سے نجات دلا دے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائے یہ مضمون ہے قرآن مجید میں یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے وص اللہ علیہ بین محمد وال اجمعین